بندے اور رب کا تعلق اگر آپ غور کریں تو مانگنے میں ایک تو مانگنے والا ہے جو ہم ہیں اور ایک وہ ہے جس سے مانگا جائے۔ ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم فقیر ہیں محتاج ہے کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتے نہ اپنی آنکھ پر نہ اپنے کان پر اور نہ اپنے جسم پر ہمارا اختیار تو جسم کے اندر ایک چھوٹے سے خلیے پر بھی نہیں اگر اس میں فساد پیدا ہو جائے تو ہم چند دن میں گل سڑ کر مر جاتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں ہمیں اپنے جسم پر اتنا بھی اختیار نہیں ہے اس قدر لاچار اور بے بس ہیں ہم مگر آدمی اپنے آپ کو نہ جانے کیا سمجھتا ہے دوسری طرف ایک وہ ہے کہ جسے مانگا جائے یعنی اللہ رب العزت اس کا حال یہ ہے کہ ہماری کسی نیکی سے دعا سے اس کی خدائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا لیکن ہم جو مانگے وہ ہم کو دے دیتا ہے اور اس کے ہاں کوئی کمی واقعہ نہیں ہوتی وہ خود پکارتا ہے کہ آؤ مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا کھانا مانگو کھانا کھلاؤں گا پانی مانگو پانی دوں گا شفا مانگو شفا دوں گا یہی رب سے وہ کی تعلق ہے جس کو توہید کے امام عالی مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یوں ادا کیا کہ تمام جھوٹے معبود میرے دشمن ہیں سوائی ایک رب العالمین کے فَإِنَّهُمَ عَدُوُّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ خلقنی هو وإذا ثم أتمع ان يغفر لي يوم میرے تو یہ سب دشمن ہیں بجز ایک رب العالمین کے جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہی میری رہنمائی فرماتا ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے اور جب بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے جو مجھے موت دے گا اور پھر دوبارہ مجھ کو زندگی بخشے گا اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ روز جزا میں وہ میری خطا معاف فرما دے گا مانگنے والا اور جس سے مانگا جائے ان دونوں کے علاوہ ایک تیسرا پہلو بھی ہے اور وہ یہ کہ کیا مانگا جائے بے لباس کپڑا مانگتا ہے تو گویا جس کی واقعی حاجت ہوتی ہے واقعی طلب ہوتی ہے اسی کے لیے آدمی ہاتھ پھیلاتا ہے چھوٹا سا کام درپیش ہو تو آدمی ایم این اے وغیرہ کے گھر کے دس چکر لگاتا ہے کسی طرح میرا کام ہو جائے اگر کہیں اس سے اوپر تعلق پیدا ہو جائے وہ زیر کے ہاں جانے کا موقع مل جائے تو آدمی بے چین ہو کے دوڑا دوڑا جا کے کام کروائے بس جس چیز کی طلب ہوتی ہے ہرس ہوتی ہے اس کے لیے دل کی گہرائیوں سے آواز اٹھتی ہے اور انسان اس کے لیے پکار اٹھتا ہے اگر دل میں طلب ہرس و لالچ نہ ہو کوئی پیاس اور بھوک نہ ہو کوئی تڑپ اور بے قراری نہ ہو تو اس کیفیت میں مانگنے پر ملنا مشکل ہے اور دعا کا قبول ہونا بھی مشکل ہے